السلام عليكم الله وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وحمۃ ٹھیک ہے چلیں صحیح ہوگا اسکائپ کے اوپر بھی وائس وغیرہ ہم نے اس جب پچھلا ہمارا سبق ہوا تھا اس میں ہم نے حرف اصلی کی بات کی تھی حرف زائد کی بات کی تھی اور کچھ چیزیں وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ نہیں سمجھ آیا حروف اصلی اور حروف زائد سمجھ آیا ہے کہ نہیں سمجھ میں آیا جی چلیں الحمدللہ شکر ہے اچھی بات ہے اس کو سنیں جو پچھلی ریکارڈنگ وغیرہ بھی ہو پچھلے سال کی ریکارڈنگ بھی ہوگی اور اس کو بھی دیکھیں سنیں گے تو انشاءاللہ بات اور کھل کے سامنے آ جائے گی اب ہم چلتے ہیں آگے افعال اور ان کے سیگھے اور گردانے اچھا وزن والی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی دیکھیں وزن کیا ہوتا ہے میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں وزن کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی تراجو ہوتا ہے نا ٹھیک ہے ہوتا ہے میں ایک طرف آپ کیا رکھتے ہیں ایک طرف وہ پتھر رکھتے ہیں کلو کا دو کلو کا پانچ کلو کا مختلف قسم کے دوسری طرف آپ چینی رکھتے ہیں کوئی دال رکھتے ہیں کوئی چیز اس میں ڈالتے جاتے ہیں دونوں طرف برابر کرنا ہوتا ہے کہتے ہیں جی ان دونوں کو ہم نے برابر کرنا ہے بالکل برابر سرابر کرنا ہوتا ہے تو ایسے ہی کے اندر صرف کے اندر بھی حروف اصلیہ اور زائدہ نکالنے کے لیے ہمیں وزنوں کو برابر کرنا پڑتا ہے وزنوں کو برابر کرنا پڑتا ہے کہ جی یہ وزن فلاں کے وزن کے ساتھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا اس میں اگر ایک طرف تین حروف آئے ہوئے ہیں تو دوسرے بھی کتنے لائیں گے تین حروف اگر ایک طرف چار آئے ہوئے ہیں دوسرے بھی کیا کریں گے چار آئے ہوئے ہیں ایک طرف پانچ آ گئے ہیں تو دوسرے بھی کیا کریں گے پانچ آ گئے پانچ کریں گے تو دونوں طرف برابر کریں گے ان کو حروف کو برابر کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا دونوں طرف برابر کرنا ہوتا ہے تو جب برابر کرتے ہیں تو اصل جو آپ کے پاس جو میزان ہوتا ہے نا اصل جو آپ کے پاس چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کے پاس فا این اور لام فاً این اور لام آپ کے پاس اصل ہوا کرتے ہیں اگر تین ایک طرف تو آپ نے تین کلمے رکھ دیے یعنی تین حروف رکھ دیے فا اور لا دوسری طرف بھی آپ نے ایسا ہی کلمہ جوڑنا ہے ایسا ہی کلمہ لانا ہے جس میں تین حروف پائے جائیں ٹھیک ہے جیسے اگر آپ کہتے ہیں ایک طرف آپ نے رکھا فا تو دوسری طرف بھی آپ کیا رکھیں گے ایسا رکھیں گے جس میں ہو میں کہتا ہوں جی نسارا دیکھیں نا سارا فا آلہ ٹھیک ہے نا نون سعود حروف چینج ہیں فا این لام نہیں ہے نون ہے سواد ہے لیکن ہیں کیسے ہیں نون سواد اور ری ہے تین ہی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ایک طرف چار رکھیں گے تو دوسری طرف بھی آپ کیا رکھیں گے چار رکھیں گے اس کی مثال جیسے فا للہ فا للا فا این اور دو لام فا للا فا این اور دو لام تو آپ نے کہا کیا فا این اور دو لام رکھا تو فا للا رکھا تو دوسرے کریں گے چار آپ کریں گے اس کی مثال جیسا کہ دہرجا ٹھیک ہے نا دوسرے بھی آپ کیا رکھیں گے دہرجا دیکھیں فا للا دہ رجا فا لہ رجا تو ان دونوں کو برابر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ جی یہ دونوں ایک ہی وزن کے مطابق آ جائیں گے جی دو کہلائیں گے حروف اصلیہ کہلائیں گے اور جو فا اور لام کے مقابلے میں نہیں آئیں گے وہ روف اصلیہ نہیں ہوں گے بلکہ وہ کیا کہلائیں گے زائدہ کہلائیں گے وہ کہلائیں گے زائدہ کے okay, لائیں گے زیادہ تو جیسا کہ نسر اور فعال نسر اور فعلا جب آئے گا تو یہ اس میں سے آ جائیں گے ٹھیک ہے جی ایک منٹ سر کریے گا ایک منٹ السلام علیکم السلام علیکم ویسوکے رہا کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے طرح. تو, تو یہ بات بات چل رہی تھی فا للا رجا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو کہ ایک طرف اگر آپ اتنا لا رہے ہیں دوسری طرف بھی آپ کیا کریں گے ایسے ہی آپ چینجز لائیں گے دوسری طرف بھی اسی طرح ہی چینجز ہیں لا کر وہ کریں گے تو تین ہیں تو تین ڈالیں گے چار ہیں تو چار ڈالیں گے ہو سکتا ہے پانچ حروف آ رہے ہوں لیکن وہ سارے اصلی نہ آ رہے ہوں جیسے مثال کیا تھی اجتانابا اج تنابا تو آپ نے کیا جا... اس کے لیے آپ نے آپ نے کہا اجتنابا اس لفظ کو ہم نے تولنا ہے اس لفظ کو تولنا ہے تو اس کو تولنے کے لیے ہمیں پتھر کیا بنانا پڑے گا جو پتھر بنائیں گے تو وہ پتھر کیا ہوگا افطال ہوگا افطلا اجتانابا کو تولنے کے لیے پتھر آئے گا افطالا کا تو جو تو آئیں گے فا عین اور لام کے مقابلے میں وہ روف آ جائیں گے اور جو فا عین لام کے مقابلے میں نہیں آئیں گے وہ روفے آ جائیں گے دیکھیں اجتانہ با میں حمزہ حمزہ کے برابر آ گیا نا افطلہ آپ نے بنایا تو حمزہ حمزہ کے برابر آ گیا فا کس کے مقابلے میں آ گیا جیم کے مقابلے میں آ گیا تا تا کے مقابلے میں آ گیا اور جیم جو ہے وہ نون جو ہے وہ آئین کے مقابلے میں آ گیا اور لام جو ہے وہ با کے مقابلے میں آ گیا تو فا این اور لام کے مقابلے میں جو آ رہے ہیں وہ جیم نون اور با جیم نون اور با فا این اور لام کے مقابلے میں آ رہے ہیں تو جب وہ فا این لام کے مقابلے میں آ رہے ہیں تو وہ کہ گے حروف اصلیہ اور جو باقی آ رہے ہیں نا وہ حروف زوائے آئیں گے اب اگلی بات کہ جو سمجھ آپ کو ابھی نہیں آئے گی وہ یہ ہے کہ بھائی کبھی آپ کہتے ہیں پتھر نکالو تو نسارا کبھی آپ کہتے ہیں جی افطلا پتھر اٹھا لو کبھی کیا کہہ دیں گے کبھی آپ کہتے ہیں جی فا لالا پتھر اٹھا لیں وہ چیزیں جب ہم انشاءاللہ شاء اللہ آگے پڑھیں گے اس سے آپ کو سمجھ آئیں گی اور انشاءاللہ آپ خود بخود وہ ڈھونڈیں گے کہ جی یہ کس طریقے سے وہ بنتے ہیں وزن اور باب کتنے ہیں چوبیس باب ہوں گے چوبیس وہ ان کے خاص وزن ہوتے ہیں اور وہ آپ کو یاد ہو جائیں گے کوئی مشکل نہیں ہے بڑا آسان ہے وہ آپ کو یاد ہو جائیں گے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ابھی آپ کہیں چوبیس وزن کیسے یاد ہوں گے پچھلے ساتھیوں نے بھی پڑھے تھے پہلے تو ان آپ کو بھی سمجھ آئے گی ٹھیک ہے تو مسئلہ یہ چل رہا ہے اب ذرا چلتے ہیں افعال اور ان کے سیگے اور گردانے افعال اور ان کے سیگے اور گردانے دیکھیں افعال ہے نا فیل سیگے کتنے ہوتے ہیں اور گردانے کتنے ہی ہوتی ہیں اب آپ نے ایک ہی سمجھ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں ایک چیز زائد آتی ہے وہ کیا آتی ہے تسنیہ آتا ہے عربی میں ایک چیز زائد آتی ہے تسنیہ آتا ہے نا اردو میں کیا ہوتا ہے واحد ہوتا ہے جمع ہوتا ہے انگلش میں کیا ہوتا ہے سنگولر پلورل لیکن عربی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ایک چیز زائد آ جاتی ہے وہ کیا ہے تسنیہ واحد تسنیہ جمع دیکھیں آپ نے انگلش میں بھی پڑھے ہوں گے انگلش میں آپ نے پڑھا ہوگا فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن پڑے ہوں گے اور آپ کرتے تھے جی ہی شی وغیرہ کے ذریعے سے کرتے تھے اور ایک ایک اٹ اٹ بھی آ تھا اس میں وہ ایک مسئلہ ہے جی بے جان کے اٹ استعمال کرتے ہیں ٹی اٹ یہاں پہ کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں گے دیکھیں کام کرنے والا کام کرنا کیا ہوتا ہے مذکر ہوتا ہے یا مونس ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تیسری نیوٹر جینڈر کوئی نہیں ہے نیوٹر جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یا مذکر ہے یا مونس ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو پڑھنا کیا مونس یا مومنس یا مونس ٹھیک ہے مونس نہیں پڑھنا مونس مذکر مونس مونس کوئی لفظ نہیں ہوتا ٹھیک ہے الفاظ کو بھی درست کرنا ہے یہ صرف سے پتہ چلتا ہے آدمی کو کہ بھئی اس کو پڑھنا کیسے ہے میں کہہ رہا ہوں مذکر ٹھیک ہے اس کو پڑھنا ہے مذکر اور معنس یا مونس لیکن لوگ کیا پڑھتے ہیں مذکر مونس مونس لفظ نہیں ہے معنس ٹھیک ہے یہ سرف سے پتہ چلے گا انشاءاللہ اس لیے کہتا ہوں سر پہ تھوڑی سی وہ کریں گے تو الفاظ کی ادائیگی بھی درست ہوگی تو یا کیا ہوتا ہے کام کرنے والا مذکر ہوتا ہے یا معنس ہوتا ہے مونس ہوتی ہے کام کرنے والا ایک ہو سکتا ہے یا کام کرنے والا ہم اردو کی بات کر رہا ہوں کام کرنے والا ایک ہوگا یا کام کرنے والا ایک سے زائد ہوں گے تو جمع ہوگی ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں میں نے بات کی تھی سے کہ جی کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے غائب ایک ہوتا ہے حاضر ایک ہوتا ہے پڑھا تھا نا ہم نے غائب حاضر اور متقلم تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن فسٹ پرسن تو کام کرنے والا غائب ایک بندہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مذکر ہو سکتا ہے یعنی ایک مذکر اور کام کرنے والا ایک سے زائد مذکر یعنی جمع ہو سکتے ہیں مذکر جمع ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کتنے ہو گئے دو دو آپ کے پاس آ گئے واحد مذکر اور جمع مذکر واحد مذکر اور جمع مذکر آ گئے ٹھیک ہے نا تو کام کرنے والے نمبر دو کام کرنے والی ایک عورت ہو سکتی ہے غائب ٹھیک ہے اور کام کرنے والی ایک سے زائد مونس ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے ठीके? کام کرنے والی ایک سے زائد مونس ہو سکتی ہے جو غائب ہوگی تو یہ کتنے ہو جائیں گے دو آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے کتنے ہو گئے چار آسان سی بات کی کام کرنے والا مذکر ہے مذکر تو وہ کیا ہو سکتا ہے غائب ایک مذکر ہے غائب ہے اور ایک سے زائد مذکر غائب ہے تو جمع تو یہ کتنے بن جائیں گے آپ کے پاس دو سیگے بن جائیں گے دو سیکھے دو لفظ بن جائیں گے ان کے لیے میں کہوں گا ایک آدمی نے ایک غائب نے کیا کام ٹھیک <تصفح> ہے نمبر دو جی ایک س... یعنی دو غائب آدمیوں نے یہ کام کیا تو یہ دیکھیں دو دو سینٹینس بن گئے میرے پاس میں کہتا ہوں ایک غائب عورت نے یہ کام کیا غائب عورتوں نے دو مونس کے لیے ہو گئے ہوگی نا بات آگے چلیں یہ تو اس کا مطلب ہے چار غائب کے لیے ہمارے پاس آگے چار کیا آگے غائب کے لیے آگے آگے میں یہ کہتا ہوں کہ جی تم ایک مذکر نے کام یہ کیا اب یہ کون سے آگے حاضر آ گیا. تم ایک مذکر نے کیا اب کیا ہوگا یہ ایک مذکر تم دو مذکر لوگوں نے یہ کام کیا دو یہ بھی آ گیا آپ کے پاس تو اب کتنے ہو گئے چار جمع دو چھ ہو گئے یہ مذکر کے لیے ہو گئے مونس میں بھی کیا ہوگا میں کہوں گا تم ایک مونس عورت نے یہ کام کیا مونس نے کیا تم ایک عورت نے یہ کام کیا پھر میں کہتا ہوں تم دو عورتوں نے یہ کام کیا تو یہ کتنے ہو گئے دو یہ اور آ تو چار اور چار کتنے ہو گئے آٹھ ہو گئے تو غائب کے لیے کتنے تھے چار چار کس کے لیے آگے حاضر کے لیے آگے چار کس کے لیے آگے حاضر کے لیے آگے اب آ جی اب آ جی میں ایک مذکر نے کیا یا ہم دو مذکر ہم دو مردوں نے یہ کام کیا تو دو کیا آگے یہ آگے آپ کے پاس تو آٹھ جمع دو دس ہو گئے اور اسی طرح ہی آپ کیا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میں ایک عورت نے کیا ہم ان دو عورتوں نے یہ کام کیا تو یہ کتنے ہو گئے دو یہ اور آ تو ٹوٹل کتنے بن گئے بارہ بن گئے کتنے بن گئے بارہ بن گئے بارہ ٹھیک ہے نا یہ صورت حال ہے ہم جو ہے نا ایسا کرتے نہیں ہے करते میں کہتا ہوں جی جو हूं کے لیے میں کہتا ہوں نا تو متکل کے لیے میں کیا کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جی میں نے کیا چاہے میں مرد ہوں تو میں کہہ मैं ہوں میں نے کیا عورت ہے تو وہ بھی کیا کہتی ہے میں نے کیا ہم ہم نے کیا مرد بھی یہ کہتے ہیں اور عورتیں بھی یہ کہتی ہیں ہم نے کیا تو گویا یہ چیزیں کیا ہو جائیں گی کمبائن ہو جائیں گی یہ کمبائن ہو جائیں گے یہ سینٹینسز کمبائن ہوتے جائیں گے یہ تو تھی عام اردو کے اعتبار سے عربی میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ دو کا دو کا زائد بھی آئے گا دو, دو کے لیے زائد ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اس میں کیا بنیں گے اس میں کیا ہوگا اس میں غائب کے لیے کیا بنیں گے تین بنیں گے تین مذکر غائب کے لیے تین مونس غائب کے لیے ویسے ہم نے کتنے بنائے تھے دو بنائے تھے نا دو بنائے تھے مذکر غائب کے لیے کتنے بنائے تھے دو مونس غائب کے لیے کتنے بنائے تھے دو ٹھیک ہے مزکر حاضر کے لیے ہم نے کتنے بنائے تھے دو مونس حاضر کے لیے ہم نے کتنے بنائے تھے دو ٹھیک ہے تو یہ چار اور چار اور اس طرح بارہ ہم نے بنائے تھے اب کیا ہوگا عربی میں ماضی ویرہ کے چودہ سیگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ماضی کے کتنے سیگے ہوں گے چودہ چودہ سیگے کیسے تین مذکر غائب کے لیے تین مذکر غائب کے لیے آپ کیا کہیں گے مثلا اس ایک غائب آدمی نے کام کیا ان دو غائب آدمیوں نے کام کیا ان, ان سب غائب آدمیوں نے کام کیا تو غائب کے لیے کتنے آئے تین آئے نا میں نے بتایا تھا نا ایک زائد ہو جاتا ہے عربی کے اندر اب آپ چلے جائیں جی مونس کی طرف میں کہتا ہوں اس ایک غائب عورت نے کام کیا اس دو اور غائب عورتوں نے یہ کام کیا ان تین غائب عورتوں نے یہ کام کیا تو تین غائب کے لیے کتنے آ گیا آپ کا ٹوٹل چھ آگے غائب کے لیے کتنے بن گئے تین مذکر غائب کے لیے تین غائب کے لیے اب آ جائے حاضر میں میں کہتا ہوں تو ایک عورت نے یہ کام کیا حاضر ہے تم سب عورتوں نے کام کیا تو یہ کیا آیا نہیں تین پہلے مزکر کے لیے آئے تم ایک مرد نے کام کیا تم دو مردوں نے کام کیا تم تین مردوں نے کام کیا تو یہ مذکر کے لیے آ اب مونس میں چلے جائیں تم ایک عورت نے کام کیا تم دو عورتوں نے کام کیا تم سب عورتوں نے کام کیا یا تین عورتوں نے کام کیا تو کتنے ہو گئے چھ اور چھ کتنے بن گئے بارہ چھ کتنے بن گئے بارہ تین مذکر غائب تین مونس غائب تین مذکر حاضر تین مونس حاضر ٹھیک ہے اور اب کیا ہوگا دو متکل کے لیے جس میں نے بتایا تھا نا میں نے کیا ہم نے کیا میں نے کیا ہم نے کیا عربی اور اردو کے اندر یہ سیم ہو جاتا ہے عربی اور اردو میں کیا ہو جاتا ہے سیم ہو جاتا ہے وہاں پہ بھی آپ نے متکل کے لیے کیا کیا تھا آپ نے دو بنا دیے تھے آپ نے دو بنا دیے تھے آپ نے کہا تھا میں نے کیا ہم نے کیا ٹھیک ہے چاہے مذکر ہو چاہے جمع ہو ٹھیک ہے نا تو ایسے ہی عربی میں بھی یہی ہوگا میں نے کیا مرد بھی ہیں, ہیں. متکل جو ہوتے ہیں نا مومت اور انگلش میں ہم کیا کرتے ہیں؟, I, I, we. مرد بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی کیا کہتے ہیں نے کیا اور بھی ہوتی ہے وہ کہ آگے ہے تو چودہ سیگے آپ کے پاس بنیں گے یعنی چودہ سینٹینس یا چودہ آپ کے پاس سیگھے الفاظ بن رہے ہوں گے صحیح ہو گیا تو یاد رکھنا ہے آپ نے عربی میں سب سے پہلے آپ نے غائب کو ذکر کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے غائب کو ذکر کرسن کو ٹھیک ہے پھر آپ نے حاضر کو ذکر کرنا ہے اور سب سے آخر میں سب سے پہلے غائب کو ذکر کریں گے پھر حاضر کو ذکر کریں گے اور سب سے آخر میں متکلن کو ذکر کریں گے ٹھیک ہے تو تین مذکر غائب کے لیے آئیں گے آپ کے پاس تین موس غائب کے لیے آئیں گے غائب پورا ختم ہو گیا چھے. تین مذکر حاضر کے لیے آئیں گے تین مونس حاضر کے لیے آئیں گے کتنے ہو گئے چھ ہی گئے تو چھ اور چھ بارہ اور کیا آ جائیں گے دو ایک آئے گا واحد متکلم کے لیے اور ایک کیا آئے گا جمع متکل کے لیے بس آئی اینڈ وی اب یہاں پہ وہ چیز نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا تو یہ کہ متکل کا پہلا سیگا متکلیم کے اندر کیوں فرق آتا ہے کہتے ہیں متکل کا پہلا سیگا واحد مذکر اور واحد مونس کے لیے آتا ہے متکلم کے اندر آئی کا لفظ جو آتا ہے مضکّر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مونس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسرا سیگا جو ہوتا ہے عربی میں کیونکہ تسنیاں بھی ہوتا ہے تو اب دوسرا جو سیگا عربی کے اندر جو دوسرا سیگا ہوگا وہ تسنیا مضکّر جمع جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی اس کے اندر کیا ہوتے ہیں سب اپنے آپ نے سمیٹ لیتا ہے وہ پورا کا پورا اپنے آپ کو سمیت لیتا ہے کوئی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی اب میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ جی کیا چیز آگے دیکھیں ذرا پسند نمبر ایک آگے فیلے ماضی کی گردان فیلے ماضی کی گردان آپ کی کتابوں میں کیا ہوگا آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک طرف سب سے پہلا کالم بنا ہوگا کیا لکھا ہوگا سیگے سیگے کسے کہتے ہیں ورڈس جو ہوتے ہیں ورڈس ٹھیک ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف ٹھیک ہے نا اگلے کالم میں آپ دیکھیں تو لکھا ہوگا بحث اس بات ماضی معروف یہ کیا لس بات نہیں ہے کیا اس بات اس بات بحث ماضی معروف ٹھیک ہے آپ لینے لگاؤں میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ پہلا کالم کو اوپر سے نیچے ہم پڑھتے ہیں پہلے کالم کو دیکھیں کیا ہوگا واحد مذکر غائب دوسرے اچھا اب نیچے آئیں آپ پہلے کالم نیچے آئے دوسرا کیا آئے گا تسنیا مزکر غائب اگر نیچے آئیں کیا آئے گا جمع مذکر غائب اس سے نیچے جائیں واحد معنس غائب دوسرا کیا آئے گا تسنیا معنس غائب جمع معنس غائب واحد مذکر حاضر تسنیا مذکر حاضر جمع مذکر حاضر واحد مونس حاضر تسنیا مونس حاضر جمع مونس حاضر اگلا نیچے اب دیکھیں واحد مذکر و مونس متکلم میں نے بتایا تھا نا متکل میں کیا ہو جاتا ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں مذکر اور مونس تو واحد متکل اب یوں کہہ لیں بسا واحد متکلم مذکر اور مونس دونوں شامل ہو جائیں گے واحد متکلم اور نیچے کیا آئے گا و جمع متکلم بس و جمع متقلم یہ بات سمجھ میں آ جائے گی ان کو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بھائی یہ کیسے ہوتے ہیں واحد مذکر غائب تسنیہ مذکر غائب جمع مذکر غائب واحد مونس غائب تسنیہ مونس غائب جمع مونسقائب واحد مذکر حاضر مذکر حاضر جمع مذکر حاضر واحد مونس حاضر تسنیہ مونس حاضر اور جمع مونس حاضر واحد متکل اور جامع متکل ٹھیک ہے جی تو اس طرح جو ہے نا یہ ساری کی ساری چلے گی اور اب دا آپ نے کیسے یاد کرنا ہے اب آپ نے یاد کرنا ہے فالا دیکھیں اوپر سے نیچے یاد کرنا ہے گردان رٹا, رٹا لگانا ہے اور یہ اب شروع ہو گیا کام اچھا اب رٹوں کے کام شروع ہو گئے ہیں یہ اب آپ نے اس میں اس یاد کرنا ہے جسے میں آپ کو سناؤں گا فالا فال صرف اور صرف عربی یاد کریں فالا فالا فالو اوپر سے نیچے فالت فالتا فالنا فالتا فالتوا فالتو فالتو فالتو ماں فالتون فالتو فالنا ٹھیک ہے دوبارہ اوپر سے نیچے اس کی جو ابھی یاد نہیں کرتی ابھی آپ نے صرفان یاد کرنی ہے فعالا فعالا فالو فالت فالتا فالنا فالتہ فالتو فالتو فالتو فالتوا فالتون فالتو فالنا او جائے گا جی اس طرح آپ لوگوں نے ان شاء اللہ اس کو یاد کرنا ہے یہ آپ نے یہ کل مجھے وہ کر کے وہ کرنا ہے اور اس کے بعد آج تو میں بھول ہی گیا آپ لوگوں سے تو سننا تھا میں نے آپ لوگوں کو تھا آج چلیں خیر کوئی نہیں اس کو اب یہ وہ کر لیں کل کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کل سبق ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ آ جائیں ہو سکتا ہے میں کہ آپ کا سبق دس پینتالیس پہ شروع ہو جائے جس طرح بھی ہو جائے کیونکہ کل میں نے کہیں جانا ہے لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ کوشش میں کروں گا مجھ سے کچھ پوچھ لیجئے گا کہ جی سبق ہوگا یا نہیں ہوگا تو میں وہ کر دوں گا بتا دوں گا تاکہ آپ لوگ انتظار نہ کریں پھر تو اسے پہ میں پہنچ جاؤں گا ان ٹھیک ہے جی پھر میری اگلی کلاس ہے السلام علیکم و مائک فری ہے